اللهم والصلاه والسلام على سيد الرسول والسلام على سيد الرسول و خاتم الانبياء محمد المصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة فَذَا أُعْتِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ الرِّزْقُ هُوَ سُبْحَانَ اللَّهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَصَدَّقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ الَّذِي ذُو الْكَرِيمُ الرَّحِيمُ إِنَّ اللَّهَ ینا منو والے مو تسلی ملا دو سلام کیا سی یا اللہ لالا آل کا یا سیدی یا حبیب اللہ السلام سلا یا السلام وال النبیین من والا عال کا یا سیدیا محبوب رب العالمین معزز مسلمان پراؤ السلام علیکم حمد سنا درود ختم الانبیاء لہتحیت و سناتوں بعد آجزانا فریاد ہے حق تعالی جللہ شانہو بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہنو خطاتوں محفوظ فرماوے نفس اور شیطان دے فتنیاتوں دیمی پناہ بخشے عزیزان اگرامی آج دے خطبہ جمع المبارک دا عنوان مسئلہ معاش جس طرح دیگر مسائل دنیا دے اندر پٹکے ہوئے ہیں اسی طرح رزق اور معاش کے دے, دے اندر بھی اہت گمری مبتلا ہیں اے شہاد تک مبتلا ہو گئے کہ ترجمان حقیقت حضرت علامہ اقبال رحم اللہ نے حکیم الاسلام نے سڈے واسطے اے شہد تک لکھ چڈیا ہے کہ ایک مرید اپنے پیر گفت ما خبر کرما نزدیک تر از شاہ رگے ماست ولیکن از شکم نزدیک تر نیشت مرید اپنے پیر نواخد ہے آخد پیر جی اللہ نڈ حالات کی خبر کوئی نہیں آج دا ویڑیا پیر نو پیان دا ہے پیر جی اللہ حالات کی خبر نہیں وہ پاو شاہ رگ تو نڑے وے پر سڈے ٹھڈ سڈے نےڑے نہیں رب شاہ رگ تو نڑے ہے یعنی شاہ رگ تو بھی زیادہ نیڑے ہوئے پر پیر جی سڈا ٹھڈ جہا وہ سارے رب لالوں بھی سارے زیادہ نڑے وے خیر سا اپنے ٹھڈ تو ڈرنےس کنجر دی مننے منیا نہ خدا تو ڈرنے نہ خدا مننے کی منس ری چلا مکبال نے سڈے جو نظریات ساری جڑی سوچ نا وہ کڈ کے رکھ دیتی بئیمان ہو <coughs> یمان ہو جا بھائی نو زیادہ نیڑے سمجھ د اپنے تیر رب نڈا سمجھ دمجھ آ رہی نے گل کوئی نہ اس واسطے جدو نظریات بن چکے ہونی لانتی سوچ اٹھ چکی ہو بے اندر کہ بھائی ٹھیک <coughs> ڈرو دی دی تو رب تو باہ دی, چا. دی فکر رکھو تے رب کی دی بعد دی حالات جی ضروری ہے اللہ جس طرح بول گئے نے آخر سڑ سڑ کے بولیا ہے نا چھتی سال بولیا ہے کہ میانا کمال ہی کر دیتی ہے رب سونے رکھ یعنی کی مطلب کہ اپنا یقین ایمان اپنے رب تکھے ٹے نہ رکھے اصا ٹےڈ رکھنے تے اس واسطے فرمایا پیر مرید ہے پیر پیرے کو نیڑے بہت رب اس واسطے میں بھی ضرورت محسوس کی اس رزق اور معاش نا اس نو ضرور کھول کے بیان کیتا جائے اور یاد رکھنا قوم کوئی بھی ان چیز یعنی اس مسلم قوم مسلم قوم ان کافرہ تو آزاد معاش دے بارے ہر کسے تو یقین ہٹا کے تے اپنے رب تما بس یاد رکھنا میری گل پاؤ ایڈی پاگ رکھی ہوٹیا تو ہٹا پہ سمجھ آئی نہیں جنا مرضی تسبا ہو جناب کوئی پانچ سو دا ایک مرید نے چکیا ہوا پہنچا یقین نہیں بھروسہ نہیں ٹھو صحیح ایسا بھروسہ جس نال وہ اپنے رب دے حکم تے ماسا فرق نہ آن دے پاوے روزی دا جو مردی بنتا بنتا جا تے سمجھ لیا بائی مان کیا گزرے پگا وی رو سونے وقت شریق نے پہلو میں تو رہینا ایک کو دل پہ نگاہ رکھتا ہے نا کبان تو مسلے غور نال سمجھا جے مولا علی مشکل کشار دی اللہ تعالیٰ فرما نے اسلام بے بہات اسلام دے چار تھم نے اسلام دے ایک یقین پہلی شہ کی رکھیے یقین دجا عدل انصاف جنوب نے تیجا صبر چوتھا جہاد لیا نی تھے وہ تھم, اے نے او تھم جنا نال نماز روزہ حج دقا سارا جی یہ ہے نا تو سارا کچھ قبول جی یہ نہیں مردوت گل دا مسئلہ یقین نار تعلق رکھ دا. اللہ. اے علی مشکل کشا سرکار دا فرمان سنایا اج تو بعد تو تک بھئی بھائی اسلام دے تھم کنے نے کی دسو گے کڑے کڑے یقین ادل سبر جہاد تے اللہ دی تے تے بھی مہربانی پچھلے تو ہے سی تو سارا کچھ ہے سی اپنے کو موڑا ایک تھم بھی کون نہیں نہ تا ہی اتار چیٹے یقین اللہ دے رہا کو بھی سڈا یورپ دیا رب ہےک ڈاواں ڈاواں ڈول پایا پتا نہیں قرآن روڑے جی ہاں سامنے میں انصاف ہے صبر دا حال تیرے سامنے آسا کنے بے صبرے بنے پایا تجاد نیا دہشت کردی پہ چار چیزاں مکائی بٹھیا اسلام کا تھم تک نہ رہی اسلام مٹی سواہ تیرے میرے رہنا گل بھی کسی چھوٹے بندے دی نہیں جنہوں کا نام آئے تے دل تے تو دلشت شکایت اثا بے یقینی دا شکار ہے مسئلہ رزق میں دسنا پہلی شاید دسا گا پہلی گل یہ کراگا کہ رزق دی حقیقت کی رقی شہر دساگا کی رزک آن روتے ہیں وہ شاید, شاید جی اللہ سونا جاندار دے نفے دے کول پہنچا ہے نا وہ رزک آ جاندہ جاندار چیز کے نفے فائدے آستے جو رب سن یعنی پہچا اس آخر آخری آس اس جڑا انسان ملتا ہے وہ قسم نے کنیا ایک حلال ہے ایک حرام ہے حرام بھی رزق ہے حلال بھی رزق ہے بندے جائز کسب نجائز اللہ واہدہ شریک مولا نے کیتا سبحان اللہ ایس رزق دے کماو دا حکم کی کچھ بندے ایسے ہوں نو اپنے ہو لا شریک مولا سونے تے اعتماد بھی پورا ہوں نمبر ایک دوسرا اعتماد تو بعد انہاں ان تے خرچے خرچے بھی نہیں ہوں دوسرے آن دے تے ایسے بندے دے تے دماغ فرض نہیں جندے تے دوسرے دے بوجھ بھی نا یا اس دے وبکو کمی ہوگا خرچے دے پورے کرنے والا بھی کوئی نہ تے ایسے بندے دے دس کے حلال کی تلاش فرض ہے نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے طالب الحلال فریدت بعد فریدتن حلال تلاش کرنا فرض تو بعد فرض ہے فرض تو بعد فرض ہے نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالی وسلم آپ سرکار نے اس نو فرض فرمایا اور خود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسب فرما رہے کسب کمائی جڑی ہے نا اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی جد جہاد جہاد جہاد فرما سن مالک نیمت آنا ہے کافران کا مال تو ونڈیچنا ہے تقسیم ہونا ایک حصہ اللہ اللہ د پاک رسول آنا جے جی دے وچوں آپ سرکار اپنے کار دیاں دی ضروریات بھی پوری فرماؤں دے سان اور او سدے نال نال فقیر مسکین غریب طبقہ جنہوں دا سی انہا نویتا فرماؤں دے سان جہاد دی فریتوں بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ پیشہ اختیار فرمایا سی جہاد مبارک آرائے سے چھ بڑے راز سن اکتے اللہ سونے کی دھرتی سالو تو پاک ہو رہی سی فتنا فساد ختم ہو رہا سی دوسرے نمبر اس جہاد دی برکت انسانوں نمن دال رسک ہلال کما کے ذرائع ملتے سن تیسرے نمبر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے جو مال آ وہ مال اپنی ضرورت تب استعمال فرماؤنا ہے غریبہ مسکینا بھی تقسیم فرما ہے اور جن پیشے معاش رسک کما دے ان سارا افللی ہوئی جی لیکن یہ شرط جہاد دیا جو ہے فرضیت دیا فرد کدو ہے, کیمیں دا ہے، کون, کرے، کون نہ کرے اور سارا دا بیان کر چکے ہاں، کئی موضوعات <تصفح> کتاب ہے مجموعل انہور مول تقل اب ہر یہ اس لکھا ہے کہ دے جڑے، نے، کسب دے پہلا طریقہ افزل ہول جہاد پہلی شہ کی ہے جہاد فرمایا اس ایک کسب بھی حاصل ہوا دوجا تین بھی غالب رہے گی جا کے دشمنوں کا رگڑا بھی نکلتا رہے گا یہ تین فائدے اس کام چند تو جہاد پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر تے تجارت کی تجارت, چوتھے نمبر تے دوسرے نمبر تے تجارت تیسرے نمبر ہراست کھیتی باڑی کیا کھیتی باڑی یہ بھی معاش دا بہت بڑا ذریعہ ہے تے چوتھے نمبر سے ہنر O, صحیح حدیث ایک حدیث پاک ہے جس دے اندر ہنر آیا ہے وہ بھی سنا دیا اے آ سبحان اللہ اے کتاب کنز العمال شریف حدیث بھی جس تقریباً چالی ہزار تو اتنے اتے حدیث اسدر سدکے جاوا مدینے کے تاج دار سل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فرمایا دنیا بے حادف ولا تتل بدیندین علی وحدی خال اللہ اللہ نے نے آدم سلام ایک ہزار پیشہ ہنر سکھا کے نو فرمایا ہے آدم اپنی اولاد اپنی اولاد نکھ دے اگر صبر نہ کرو تے پھر دنیا پیشیاں پیشیا کمایا جے دی دنیا نہ طلب کریا جے لی کیونکہ دین مولا واسطے خالے وی لے من طلبت دنیا بدی نلاکت اس بندے واسطے جڑا نو دنیا دن دنیا نو دی تلب کر دے تلاش کردے اس حدیث مبارک دے اندر مدینہ دے تاجدار نے وضاحت فرمائیے ایک ہزار حمر پیش اللہ نے بابے آدم علیہ السلام نو نے سکھائے اور افضل پیشہ پہلے نمبر تے جہاد دسے آئے دوسرے نمبر تے جہاد تو بعد مک جہاد تو بعد تجارت تیسرے نمبر تے حراست جنہوں زراعتہ کیا جاندائے چوتھے نمبر تیا پیشے باقی جڑے آج جناب اللہ وحد اولا شریک وند کے دندر رکھے نے کے مکبال کلندر لاہور ہی فرما فرما مسلمان اپنے پتر نو دین علم ضرور سکھا مگر یاد رکھ لے جی اپنے پتر نو ہنر سکھاویں گا ہوگا جا ہاتھ حضرت آدم حدرت موسا لی سلام دل سی سمجھ تیر پتر آ جائے گا توجہ نہیں کی اس گل سے دسیہ بھی یہ سامان سبق پڑھایا ذریعہ بنا ونر یاد رکھنا ذریعہ یا پکا مارن واسطے آئی جی تاج جناب مڈا پڑھ جانے آدھے ہوں ایسا پڑھ گیا نوکری نہیں لبھی کریے کی جی نہ کم کروکری لبھی ہےفت بھی پہ دستے ہیں نکارا بنا رکھ چی کی پا آخر نے آ کے جی یہ کریے کتوں کا رکھ دیتے نے سکھان دے وہ اپنی حلال روزی بھی کما اپنے نبی سرکار کا دین بھی پورا کردا خدا دے بندے وی ماش درد سانو کی ڈنڈی تعلیم کدی بھی ذریعے معاش نہیں بندی ہاں جی کد بھی جناب حکومت آلے پاسے رخ جناب ہاں جناب کرنا چاہیے برقرار رکھے, برقرار رکھے رز کے حلال دنال حاصل کر لوے جس بندے نو مولا سونے نے مزدوری ہنر تجارت زراعت جناب والا سارے انہیں کوئی کام بھی عطا فرمایا ہو سونا مہربان ہو گیا جوکری لبے بھی سی تو پھر پہلو رشوت بنیاد پہلو ہی نے ایک کین لگا جی دے اندر ایک سیٹ خالی ہوئی ایک سپاہی دی سیٹ سی اٹھارہ سو منڈے نے درخواست دیتی ہے जिन्हों मुा लगा है तीन लख रिश्वत میں آیا اتی پلیت رکھی گئی اتنی مہاراج ساری آپ پلیت ہو گئی لبنی حکم نہیں سی <laughs> دا چلنا پار بھی نہیں سی بھی کوئی نہیں سی مرضی بندہ اپنا کاروبار بند کر کے گھر جے <laughs> خدا دیا بندیا سد کے جا تال شریک مولا نے حضرت آدم علیہ السلام سلام کھیتی باڑی سمجھائی سی حضرت آدم سلائی سلام کاشتکاری فصلیں بیجن دِد کماش کرتے رہے حضرت ادری سلائی سلام جناب کپڑے سیو کا حضرت دابو دلائی سلام لوہارا کام کرتے رہے ہاں جی آپ سرکار پہلو جب بادشاہ سن حضرت دابو دلائی سلام پہلو بیتل مال لے ہوں سن اپنا خرچہ ایک دن فرشتیاں انسانی شکل چان کے گل کی تھی. ایک آدود دا دا بڑا چنگا بند ہے دوسرا آدھا بندہ ہے بڑا مگر چاہیے سی بینت المال نہ لینا اپنے ہاتھ دی کمائی استعمال کرتا اے جناب والا قوم دے پیسے خرچ کرنے اپنے تے جناب نجائز نہیں ہاتھ لایا اپنے ہاتھ دی کر کے کھانے سن اللہ اللہ دی اپنے دب واستے لوہے موم کیا ہوا سی نرم کیا ہوا سی وہ لوہارا کم کرتے سن مگر اوزار محتاج نہیں سن ہاتھ مبارک نہ لوہا پڑتے سن جی مردی پورزہ تیار کر لے سن آپر تیار فرما سن اس لوہے حضرت دبو علیہ السلام جنگی ہتھیار تیار فرما ہوں سن انہوں نے ویچتے سن جڑا بھی کے حلال حاصل <سؤال> ہونا ہے حضرت دبو علیہ سلام نے اپنی روزگار بڑھا لینی ہے دے اور فرما حضر جناب جنے بھی مسلام کوئی ہاں اس طرح کیتے نے اللہ بہاد شریق مولا بے پاک بندیاں نے <تصفح> کئی بچہ بھی گزرے نے حضرتی سال ہی مانگو جنہ کوئی کم بھی نہیں کیتا وہ سبر فاقیا سن ان جنگل سیر کرنی کدی شکار فر کے گزارا کر لینا شکار فر کے گزارا کر لینا جنگلی گائے گزارا کر لینا جاوا روحانی نور د مخلوق لوگ کہ سبر تکات گزارا رکھنا اپنا ہاں جی اپنے کھائے شا ترس دے کدی بھی وہ لوگ پیچھے نہیں سڑ پہ جی اص جانے ہرس کھائے شاید نہیں سی جد نبر حضرتی سال سلام ملتے ہیں حضور سرکار دی امت دے ولیا دردر بھی ایسے ولی ہوئے جنا بغیر کمامن تو رب تو کا حاصل فرمایا گور فرمار سد کے ہو ہاں جیو گزرے نے جناب رزق مولا دے دس او بھی برحق نے ایک بڑا وڈا طریقہ اللہ وحد شریک مولا نے قرآن چ دسیا سارا انوکھا طریقہ ہے وہ کہ چتیا میں سد کے جا تقوی پورا اختیار واسطے مصیبت کو نکلن دا راہ بھی بڑا دینا وا رزق بھی اتوں دینا وا دے وہم خیال چ نہیں آخنا سبحان اللہ جڑا وہم خیال دے اندر بھی رب سونے دا تقوی اختیار کر لیا جڑا پرہیزگار بن جانا ہے پھر اللہ کلہ فرما او دی خیال چی نہیں ہوتا وہم گمان چ نہیں ہوں روزی سوکھی دینا وا دینا بھی حلال دی آخر رب سونے نے جڑیوں دے اندر خاص چور کے او درد دی در سمایا رہتا ہے کسی شہری پریال نہیں رہ اپنے مولا کے سہارے دے بیٹھ کے اپنے مولا سونے کی یاد چھ رب فرما ہے فکیر سا غم رکھ کے بیٹھا تیرے فکر روزی رکھ چھو نا سبحان اللہ ذرا ڈٹ کے آخو سدے جا فرما مدینے آپیسے مبارک بہت سارے ہادی سے نبی پاک سرکار نے بیان فرما جائے جس آقا آکے نامدار نے دسیا وے بندہ پرہیزگار ہو جائے اللہ بغیر وہم گمان تو یوں ان روزیا تا فرماؤں وے بندہ ایک غم اپنے دین دا رکھ دا وے اپنے دین دا غم جڑا بندہ پا وے اللہ اولا شریک مولا او دے سارے غم سمیٹ لرما ہے جڑا بندہ دنیا دا غم غم نہیں رکھتا اپنی آخر دین کا کم رکھا وے حضور سڑکار دی حدیث دا رب سونا اس دے سارے گما نو کافی ہو جانا ہے کی مطلب سارے گم اللہ سونا وہ ہی چک لینا وے تے اس بندے نو بغیر گم فکر تو روی عطا فرما چڑ دے जदो भी उस दे कोई औखा वेला हों दुनिया का दुनिया का कम पैन लगता आपे टाल छ नहीं करती अल्लाह सोने देखीर दिशानी जे ताइ अल्लाह सोने का फकीर जदो दीन का कम रखा रब इनी रोजियत फरमा आप भी खां लंगर भी चला पुत्र भी खांद ने पोते भी खांडे ने पड़पोते भी खांद ने ہوج د آستان ہاتھ جا سدکا پیکھا دے ان دی اپنی کمائی نہیں کمائی اس فکیر ہے جڑا رب دین دم رکھ گیا وے دربار سے آستان بے بہا دیا کھائی جاؤ پیتی جاؤ بے انت انہوں لگاؤ خدا کی قسم کر کے آنا کی وجہ اللہ سونے قرآن جوابا فرما دلہ فرما من اللہ فرما اگر اگر لوگ مان والے بن جہیدگار بن دے چل پسان انتہ سمانے دروازے دے برکتان کھول دے چھڈے معلوم ہوا جاور سی غم, غم, غم گرسا رب ہو جائے وہ غم پھر کیوں دوسرا آوے خدا دی قسم کر کے آنا توجہ فرما دے تاجدار سرکار دے قرآن نے سانو ایک ذریعہ دسیا اٹھے گا توجہ فرما اتنے ہوں سوال اٹھے گا اللہ دے فکیر حضور سرکار دے یار صحابہ کیوں پھر کام کردے سن اور تکویڑے بڑے سن پرہدگار بڑے سن تو جہے ان کو کوئی کسب کرتے سن مڑ کیوں کرتے سن اللہ دیا بندیا مہاوش واسطے جڑا اللہ مکبال کلندر لاہوری بول گیا اقبال فرما دے جپٹ نہ پلٹ ن جپٹ کر پلٹ نکل پا کرتا باز کی اللہ مائکبال مومن باز آ کے آئے کیونکہ دنیا مردار ہے کافر مردار دا تلبگار ہوں اللہ زندہ وے مومن باز وانگو زندہ دا شکار کردا ہے <تصالح> <تصالح> <تصالح> اللہ زندہ حی اللہ مومن کسب کیوں ای تل کوشش کیوں کرنا ہے تینو پتا ہے رب را دیکھ کے رسک ضرور دینا جب جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہان آہا, آہا, او سی اردو دے اندر تے فارسی بھی سنا دے ہاں اقبال فرمو دے نگر خود بچش میں مہرمانا نگاہ ماست مارا تازیانا تلاش رزق ازادہ دند مارا کہ پاشد پر کشودن رہا بہانا رڈٹ کے آگ سبحان اللہ اقبال فرما ہے سا محرم راج بن کے ویخ گل سمجھ آئے گی ساری نگاہ جڑی بندے دے وٹ کٹ کے رکھ سڑتی ہے آخر سان رب سونے نے کسب کر اس واسطے حکم دتا ہے کہ باشد پر کشودن دن पर खोल का बहाना बनया रवे पर खोल इस राजी खुदा दी कसम करके आना मोम रब सोने मूह में भी रिजक टोर के देना सी जरा रब सोना परिंदू कुत्त्या बिल्कू जानवर مو منہ دے رزک پہنچا دن تیرے سامنے مثال میں حضرت لال دہرا دی دی دیا ہوں غور فرما پہلو قرآن سنا جس لا واد شریک مولا نے دین دے پکے پکے وعدے فرمائے نے مکانا یعنی پیدا کرنا رزق دینے رکھا سو جی پیدا بغیر سبب تو چا کر دے مولا رزق بھی بغیر سبب سونے نے رکھا ہے گور فرما سد کے جا اللہ فرماؤں خالا کا کو اللہ نے تو پیدا فرمایا پھر عطا فرمایا رسک ت فرمایا توجہ فرماو ایتھے رب درسیا وے جی پیدا کرنا میں رب دی طرف او سمجھی رسک دینا بھی میں مولا دی طرف اللہ اللہ نے پیدا کرنے کیتا ہے کا رسک دینا بھی کسے دوسرے کام سمجھو یہ تیاری ہے یہ ہے ہاں جن کوئی ایٹم نہیں مار ستا مومنٹ پیدا تے ہو جائے دنیا آوے دی یہ قرآن کا شریق مولا نے اور مقام دسوریات ہایت نمبر اٹوجا رب سونے نے وعدہ فرمایا اللہ فرما بے شک اللہ ہی رزق والا رسک دالا سن سونے نے نہیں گل چی وعدہ فرما کے بھی نہیں چی وعدے تو بعد پھر زمانت بھی لے لی سو ہوں زمانت رب سونا کیں قرآن دے اندر اللہ سونے نے زمانت رسک دیے اللہ فرماؤں ملتا اللہ, اللہ فرما ہے کوئی بھی جاندار زمین دے چلن والا ہے اس دا رسک دامن دا میں اللہ گل سمجھ لگی دمانت نہیں بولو بولو انت خالی نہیں رکیا قسم بھی اور مقام ترب فرمائی ہے زاریاتی سورت آیت نمبر تری اللہ فرما فاوا ربی تنتقو سونا فرما ہے اے ویچے تو آڈا رزق اور جو تب آسمان سباب اور مطلب اتو ہی تقسیم ہو کے آنا رسک سونے نے اتو ہی گلنا ہے توجہ فرما ہوں خالی کینات دے سد کے جا یہ گل فرما کے اگے اللہ فرما ہے اللہ فرما کسم آسمانہ دے رب کی قسم یہ لہو لاہ بے شک میرا رزق دینا جڑا ہے کا تو جیڑا ہے اللہ فرما لال مثال بھی دتی سو مسلم اللہ فرما ہے جی अपने बोलने शक नहीं करीब की मिसाल अपने बोलने करने शक नहीं अल्ला तेनू अपने बोलने का पक् इोण का पक रखो नहीं की سوال اس واسطے ایک بہت بڑا ارب کا ڈاکو سیب کا ڈاکو سی ڈاک مار پھر پر اربی جاندی انگلش سے نہیں سی جانتا عربی جانتا سی کا ایک گزریا وے کافلا جنگل پہ دے بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کرا آوے جدوں اے سا پہنچے و پھر سم ارد کو کم وما ت کنا قرانواز پئی تلوار پڑ کے کوڑے تے رکھ کے توڑ کے آدھا بد بختا رب آخدمان کھونا بےان ہو گئے اللہ اکبال جیڑی پہلو گل کر سنائی سی اللہ فرمایا امرید پیاخ پیر پیرا رب بھو شارگ تو بھی زیادہ نی پر اب ڈرے ڈیڈ ہر کام کرنے ڈاستے اگر رب سونے کا ردک ڈھڈ نا رکھتے اسان جو نر بن جاندی اسان مولا یقین رکھ کے اپنے رب دی فرما برداری ماسا بھی فرق نہ آ خدا دی قسم کر کے آنا فرما اللہ اولا شریک مولا سونے نے بابقلوسے کا ایک میں گل کرا اللہ سونے نے قرآن مجید جندر گل سمجھائیے اسے سورا دار یاتر جب جناب رب سونے نے قسم کھا کے سانو جناب دسیا کہ راد فرما ہاں اللہ میں اللہ وا تسمانہ تو رز آنا ہے ہاں جی رزک آسمان تو سباب میں بڑھا کے قسمت ساری بڑھا کے بھیج دینی ہے جیسے قسمت جو کچھ ہونا مل جان ہے تروسا رکھو دل جما رکھے رکھ اللہ وہد شریق مولا سونے نے توجہ فرما قرآن چن کلوکتا سمجھائے جس دے اندر رب دسد پیا میں بغیر سبب تے تسیلے تو رزق رسکتا فرما دینا وا مطلب تج کرے نہ کرے میں جب پہنچا ہو پہنچا چڑھا گا جب جدو نہیں لکھیا ہونا جو مرضی کر کتوں لب تین لگا اللہ نے ایک مثال دیتی ہے سدکے جا ایک واقعہ بیان فرمایا نال حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سلاح تو تسلیم کو حضرت ابراہیم مہمان نواز بڑے سن آپ نے نواز بندہ کدی مہمان تو پوچھتا نہیں مہمان احسن. نواز بندے کا مہمان تو پوچھے گا نہیں کھانی جی کئی پھر پوچھ دیں روٹی تو کھا کے گے ہوگا مراد ان کے نار ہی پوچھ <laughs> روٹی تو کھا کے آئے ہو گئے نا روٹی کی بخ تو نہیں ہونی تو اگلے بچارے شرم کہہ دینا کوئی مان بس بے وقوف کا بئی مان بخیل دا کم کا کنجوس مکھی چوس دا کم ہے جا پوچھے جا چا ہوں سن حضرت ابراہیم علیہ السلام فراغ آئے فرشتے بندے دی شکل انسان آئے حضرت لے گھر گئے پوچھنا دے بعد کی گل بٹھایا چپ کر کے نہ بہانا لا, بانا لا کے نا سیدا گھر بار گئے گھر گئے وچا پورا جان کے سامنے رکھ د پورا پچھا, آب, آب پی, آ, جناب گاما, بہت زیادہ سن اس واسطے انہا, وچھا پجیا, آن کے سامنے رکھ درشتے انہوں نے کھانا اللہ. او تے انسانی شکل چائے بیٹھے سن ماشاء اللہ. گل سمجھا جی فرشت نے جدو ہاتھ گانا فرمایا حضرت ابراہیم یار, دیرور یار دے میں رو محنت محبت لے آدی یار یہ کھانے نہیں پی گل ہے میرے ناراج نے کی چکر ہے کھانے کیوں نہیں سبحان سبحان سبحان دوجا راج یہ دوسرا راز حضرت ابراہیم علیہ السلام اس واسطے خوف تو محسوس فرمایا کہ جڑے نہیں پہ خاندے فرشتے آزاد دے بھٹے اس مخلوق نو عذاب دن واسطے نہ آئے بیٹھے ایس واسطے ڈرے اس واسطے نہیں کہ آپ سرکار فرشتوں پچھاڑ ہی نہیں سن سکے سنت روزی دا کہ سرکار نے فوراً جا کے اس غلبے دے اندر ہی نہ فرمایا سیدا جا کے وچا اچھا پا کے شکے. آمدل. آمدل. آمدل. تے اے ابراہیم علیہ سلام سنت پا کی ادائیگی کا گلبا ہوا فرشت نہ گل جب ویکھی نہ فرشتے کہن لگے ایبراہیم ایسا بشارا دین اللہ خوشخبری لے کے آئے ہیں بی بیک سن رہی ہیں سن ماشاء اللہ خوش ہوئی ہیں. پوچھا ابراہیم کی خوشخبری لے کے آئے ماشاء اللہ درد کر دے تیرے واسطے پتر نے ایک سالے کی خوشخبری لے کے آئے ہیں بی بی پاک نے جدو آواز مبارک سنی حضرت سارا سن، سن، متھے مبارک دے ہاتھ مارے آجے میں حیرت نال ہاتھ مار کے نے. ہائے میرے بوڑھے بڑی ایسی جڑی بچے دین دی طاقت بھی نہیں رکھدی یہ رشتے آدھے رب سونے کا بے وکوف سیلا کٹن والے آخری آ کے پیٹنا اتوں نکل آئے میں آیا سدکے جاوا یہ آدھے یہ آ کے بہلی آ کی گل آ کے یار جہا تیرا بکرا وے یہ تو میرے کتے बकरा मैनू बकरा लगता है मेरा एक में तो अगले आख रहा है ना मुरादा कदी बकरे के कुत्ते भी एक की क्यास की बैठा खैर मैर पै करना कुजा मत्थे हैरत न ہاتھ مارنا کجا پٹنا کوئی آپس دے اندر جوڑا نہیں بارے <تصفح> کوئی بے پھر جدو بی, بی پاک نے ہاتھ مارے گھبرا نہیں اللہ سونے دراد <تصفح> رب سونے نے پچھو رزق دا مسئلہ بیان جائے اگے باب ابراہیم علیہ السلام سید نہ ابراہیم علیہ السلام نو گھر ایسی بری مائی جڑی بچے دین دے نہیں سی اس اما پاک دے گھر دے اندر پتر دی بشارت سنائی سو رزق تے پتر دی بشارت حضرت ابراہیم آپس جوڑ کی رب سنے گلہ جوڑتے سبب عورت بڑھڑی ہو گئی بچے جمن دے قابل نہیں رہی سبب وسیلا ختم ہو گیا وے قابل نہیں ਪਰ پر ساری تقدیر جو لکھا سی ابراہیم نو پتر دے چمو او قرآن گا سدکے جاوا مولا کینات سونے نے دسیا میں می مائی ہو بچے ہونا کوئی تک نہیں بنتا رب آتا میں جو دینا سی دے دینا بولتے سی رب سونے نے ساری دنیا نال بچے دین دے وعدے نہیں ہر کسی نے تے ابراہیم علیہ اسلام تک پہنچ گیا پتر اس جدوں جدو ساڈی بچے بچے طاقت ہی ختم ہو گئی اندر رب دے سبب تھلے ختم ہے پھر پھر آ گیا پہ سبب ہو, ہو جدو ریز کو ہی پہنچ جل صرف پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ایک بہانا صرف لہو گرم رکھ دہا نہ رکھا اللہ شریق مولا سن ہوں جب سونے گلمائی ہو سونے نے کسم کھان تو بعد پھر حکم بھی دے سانو اعتماد کا بھروسے دلہ فرما وکل اللہ فرما بھروسہ اس تے کر, او کر جڑا ایسا جا مردہ نہیں آو آو تے اون کریے کدے واسطے جڑا کل دھوکھا دے جائے مر کے وہ پویا جن نے آ جا کے راہ چی چھٹ جانا لیا ڈانگ ہی نہوسا اس ہے ایسا ہے کدی مرتا نہیں آخنا سبحان اللہ. اسے تبکل تروسہ کر اسے واسطے سر کے جا مدینے نے سنایا ایک اور آیت اندر بھی اللہ فرماؤں والے فتوکل فر اگر من والے جے اگر ایمان والے جے صرف اللہ پر خلل نہوسا کنو آ دل نو میں مثال دینا توجہ رکھی جس بندے دی نوکری لگی ہو نوکری لگی ہوئے اور سورے شام بڑا مطمئن متمین اٹھتا ہو او سائی میرا کام لگا ہوا تے آپ اپڑ جانی مہینے تو بعد تنخواہ اینج پہنچے جی. ایمان نال درس اور ستیا جاگ دیاں جیڑا دیا ہوں دے سپرد ہویا ہوا وہ فکر رکھے گا یا تنخواہ دی سوچ کے دسو کی پہنوں پتا ہے تنخواہ کی فکر رکھا تنخواہ فکر رکھے تنخواہ تنخواہ چوبی گھنٹے لگا رہے کام کے پو لگتا ستے رہے چار ستی پوڑیا جن پتا ہے مہینے بعد منو تنخواہ لب جانی ہے ان مہینہ کام سے زور رکھنا کام کمی نہ آئے تنخواہ آ سمجھ نہیں آئی گل تنخواہ ادھر لگی کڑی پتا جانئے میں کام تے زور رکھا رب مومن تے مطالبہ رکھ تو میرے تے زور رکھ میں پہنچ جانی توجہ نہیں کی ذرا رب فرما جا ساڈ ہی ہوں سد کے جا تنخواہ گورنمنٹ لا دیتے بھروسہ ہوے فیکٹری لا دے دل متمین ہوے رب دے اطمینان نہ ہو ہوے پھر اقبال سچ بول اٹھے بتوں سے جی کوئی خدا سے بتوں سے جی کوئی امید خدا سے بتوں سے جی امید خدا سے مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے مومنے ہوئی بھروسہ رکھ دنوں پتا ہو میں رب سونے دا کم کرنا ہے رب دا جیڑا میرے جما لگا اس میں ماسا کمی نہیں آن دینی تے اعتماد آپ جن رب قسم چاہیے نا میں نہیں کھانا اپنے ہاتھ نال بھی نہیں کھانا تواوے گا تو اللہ ربا بھی پورا کر چڑھا لے تات بن کے رکھ میرا جنگل چھٹھ کے جو فرمایا اللہ جنہ چر نہیں کنا چر کھاو گا نہیں اللہ سونے کلنے سلام بھیج ہے۔ خدا بہت اولا شریک مولا دی کرسامے آ قائم رکھن دا محتاج رب سونا بغیر پیان تو پیا قائم رکھ لان اپنی لکھا بغیر کھان پیان تو بغیر کوان پیان تو بندے نہ پوکھ لگے ترے لگے حدیث پا کے چاہ جدو تچال آئے گا اس اسلانتی اکھنے دجال نے اکھنے میں جڑا خدا منے گا روزی دیا گیا باقیا دی بند راب امتحان لے نہیں آسمان حکم کرے گا تچال پانی بند کر دے آرام پانی بند کر دے گا زمین حکم کرے گا اگنا بند کر دے گی ہوں دس سبب اتلا بھی بند تھے بندے, بندے, بندے جیو گے ایتھے ہوں اکل والا تو رہ جائے گا پر عشق والا کیونکہ اکل والے تیری دنیا میں پریشان <تصفح> رہے والے تیری دنیا میں پریشان رہے عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے <تصفح> رب سونے اس ویلے کی فرما بئیمان بننے خدا من لے جی آپ اگریز منی کھڑے آئے انہوں رزق روزی تے بڑا موجنا آخر ساڈیاں تو موجان لگ گئی ہوں اسی چنگے رہے آئے مولوی مر گئے اجڑ گئے ہوں رب سونا نے وہاں رزک دے جی نہیں پڑنا ایماندار دس بالو گویا پھولیا یہ تھلے والی گلان نے یہ کنک تلانی تلانی تے آن کو بالکل تھوڑی گلو تھے والی یہ جیسے جیسے بندہ اتنا جانا ہے نا تو یقین آتا <تصفح> رب سونے گروسا رب کے تبجو فرما <تصفح> حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حکم ہو ابراہیم اپنی گھر والی معصوم بچہ چھیا ایسی تھان جتھے کوئی سبلہ نہیں فصل نہیں کاشت نہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں فڑ دین حضرت سمائی علیہ السلام اسلام پڑ پھڑ کے کابے کے کول بٹھا حکم سی پیشہ نہیں ویکنا بٹھا کے تر پہ ملک شام و گھر والی نے پچھے آوے پوچھا کہ سہارے کہارے چڑھ چلے ابراہیم علیہ السلام بول دینی رب نے منا فرمایا سی کے چریا اچھا دسنا چاہیے جنو یار بنایا سڈے اعتماد کے یاروسا کر دے ابراہیم ہوں دل تر رکھ کے گل سن سد کے جا پاسوم کھیڈ والی نہ اتے کوئی بند ہے نہ کوئی چگ نہ کوئی سب دے خود قرآن پہ بول رہا ربکن تو بےوسن رب رب میرا میرے پالن والے آو اپنی اولاد اتے چڑھ چلی وا جتھے مولا کریمہ کریم بےواد فصل نہیں چل سد کے جا یہ گل کی تیتے چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما ہاں اتنے سانو خیال آئے آئی شایدان آئے آو گا سڈے واسطے کی پیا کرنا وے खते सही कितों खावे कि सहारे प्या छ हुक्म भी, भी राजक भी, ही, भी मैं भी ना मैं आप प्या चलना वा ना खुदाई आप चलती मेरा कम सी सहारा करना آپ پیا فرما اتنا ابراہیم چلے گا نا سدکے جاوا بی چڑیا مروتے چڑیا نے ادھر چڑ کے پانی ویخر بھی چڑھ کے پانی ویخ, کے پانی ویخ پاسوں اپنے پتر دئیے ویختی کی اسماعیل کو خو ن نکلیا کڑا وے چشمہ پانی باہر پیا سٹ دے بار جا کھان کا کم بھی دے تیو کا کم بھی جی پی لو نہ بخ لگن دے تے پر نیت کر کے پیو نیت خوراک خوراک پوری نیت پیاس کی پیاس پوری سدکے میرے پنڈ تک گل پہچی میرے دل خیال ہویا oh جا کے ویخا دے صحیح میں نبی گل تو سنا آیا میں ما. نو پتہ سی دشمنی سارے پاسے اس نبی ہاں جی میں ڈر مارے دن گار لکتا سو رات نو مکے دیاں گلیاں دی گل جا کے گلا سنتا سو بی بیبی اس نبی گل پہ کر دیے تاکہ پتہ لگ جاوے کتھے بیٹھے نے میں اتنے جا کے ویارت کر خدمت کر ہدور دار دا فرما دا میں پندر س رات کے گلا سنتا سا پوچھا یار کھانا کی فرما نے زم زم کا پانی پی لا سا پندرہ دن نہ پک لگی ہے نہ پیاس لگی ہے سد کے جا اللہ سونے نے خوش ابراہیم نے حکم سے پہرا دتا ہے. رب سونے گھر والوں کی حضرت ابراہیم چڑ کے جی سہارے پہ گئے نے ہوں گل سمجھی لب سونے واقع دکھا کے حاجیہ سبق پڑھایا ہے جدو صفا مروا تو ترنا میں اے ہوی پہاڑی ہے جس پہاڑی سے بیگ چڑی سی جدو تھلے اتری اگے خو سوچی انگلش نہ پڑھیں گے تو کھائیں گے کہاں سے ساری حاضر کہی انگلش پڑھی سی اور حاجی حاج بھی کر کے سفا تو جدو دے کھو کے خو ہے ہائے جے پھر انگلش نہ پڑے گا تو کھاوا گا کتھوں انا جی آج روڑی بولیا نبی سرکار نے فرمایا اگر اللہ سونے کروی حدیث سنا سناوا بولو بولو بولو ایویک سامنے کتاب پی لو انہ من رستے ہی لبیاح کما یا حضور نے فرمایا ایماندار دسوئے بندہ بیمار ہوں بوتھا بند ہو بوتے کو تو کوئی شاید اگان پہ جانتی یہ ہوں پیا رسک اپنے تو پورا نسا پیادیاں جناب کوئی شاید اگا نہیں پی جان د ڈاک نک نہیں کھڑے ہونے کے وسیلا کی نک کے منہ ہے وسیلا بنک کھو جان دیا جب رسک مک جا ہوں یہ آئی ایجوا ایڈا وا مہ ساری کنک پاکستان بورا گول ہوں پنچی کر جانا پرواز ایمان دسو اسے دھو سٹو تو کتنے نکلتا میرے کملی والے آ نے فرمایا کر رہا بچے بھروسہ کرو جو میں بھروسے دا حق روزی ہی مطلب رات نے فکر ہو کے آلنے سے بھٹے ہوں دن ندر روخ کرتے ہیں دانا گیا آ دا پر سرف پر مار سرف پر ہلا جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا لہو گرم رکھ لگیت آخ دیے صرف کندھیا پار نہ پان بوجھ نہ پان تاکہ یہ نہیں کریز نہیں دے ستا لانتی بندے کام قسم خدا دی قسم کمائی اس واسطے آخیا گیا اے نظام بھی چلے اللہ سونا چلتا کوئی درویش اتنے بیٹھا کو, بیٹھا کو, بیٹھا کو فرمایا اے اے درویش دے واسطے بیٹھے آخر را جی اللہ اللہ کرنے واسطے فرمایا اے روزی روزی ماش اچھے جی کرتےوسہ پورا اپنے رب سے کسی تے امید رکھ کے نہیں بیٹھے میٹھے رہے <laughs> گا دل کوئی نہیں لگا پھر اٹھو نکلو مسیح اٹھو واٹے درویش میں قسم کر کے آنا اپنے اوپر اس نے لازم کر دیا ہے سنو اپنی رحمت اور فضل نہ گل سمجھی اللہ سونے بخشش بخشن دا بخشن دا وعدہ نہیں فرمایا کہ تصا نہ کرو گے تا وی بخش دیا گا جتے لگے ہو لگے رہا گا رب سونے قرآن ڈندر ایک ہی وعدہ فرمایا رزق میں ضرور دا درمیش خدا دی قسم کر کے درمیش جنگل رزق رسکش کا مسئلہ لو وی ایک لومڑی پی ہے نہ ہاتھ نہ پیر نے وڈی ہوئی تھلے پی ہے ربان ہوگی مٹی نیچے زمین نہ رج آئے گی اسے کھانا بھی کتوں کھی ہوگی چٹ کلوتا ویخا کی شیر آیا ہے. ہرن شکار کر لو شکار کر کے بہریا لومڑی شیر کھا کے سری خراڑے باقی جو مال کھچیا سی گریبی چھٹ گیا ہوں گریبی رج گئی ہے بزرگ ویخنا آدر سونے تم راجے کے رزک پہنچا شیران بھی لومڑیا کما تج کئی بغیر کرات نے نہ پیر نے تینوں بھی کچھ لومڑی نہ بن وی دونوں کھلے وی دونوں کھڑے لومڑی بھی شیر بھی کھا ان بھی کھا پرلو مڑنا بن شیر بن آپ بھی کھا گریبان وی کھوا یہ کیوں سوچنا ہے ایک پاسے کیوں ویک خدا دی قسم کروسا ہوسیائی جنوبی راہ دکھاؤن یقین دا دری اختیار نہیں کرے گا پتا ہے دینا انے وے It's a uh huge battle. میں ایلے ذریعہ حرام کھو پٹن دا نا جائز طریقوں کا ہاں اختیار نہیں کرے گا خدا کی تاکہ لئیے بھی حضور دا دین دئیے بھی تے کچھ لئیے بھی سی ادھر لائیے ادھر تئی جائیے ماری ساڑیے دشمن سبان اللہ خدا دیا بند فرما سد کے جا لے کے ہر ہر شہر رزق دین دے وعدے فرما چھوڑے نے سکی سلطان بابو بولے سلطان بابو فرما دال دلی T.R.E. F.A.T.E.R.A. Nazira Nazira بے یقینی تو مر پایا ہے سانو سکول یہو ہی مار پہ دن رب سونے دے یقین رونی بس یہ یقین رہے کدروں کدھر اسے تب سکھی کلیا ہے جی پرندے مولا کھلے کو کہ نہیں ایمان دسونا کتے کن ایم اے نے بار... بارلہ یہ کہی انگلش پڑھیا ہے افسوس ہے نا جو مومن رہتے ساڈا جس اپنے بولا تک تمکل بھروسہ ہونا نہیں سن یہ پکی نشانی آئی وہ کدی ناجائز ذریعہ اپنے معاش کا بنا گا نہیں نہ کسی کا نہ جائز حکم منے گا پتا میں تیرا کیوں مننا تو دروازہ بند کر دے گا تو رب کھولنا ایک بند گا ہو سو کھول جان توجہ نہیں کیون تو ماں لانتیاں دا بن گیا او جی ایک بند ہو گیا تو پھر کھائیں گے کہاں سے سارا ہی بند ہو گیا پھر یہ رب سمجھی کلا خدا دی قسم کر کے آنا مولا ایمان جس شریعت تے خلاف گا نہیں کرتے پرندے اے ہن سارے ایمان نہیں حضور سرکار ساری امت واسطے آئے نا ہوں گل تے حضور سرکار نے سارے ایمان نو تو جانتے سارے کتنے کتنے پانی ہوں کوئی صدیق اکبر تے سارے نہیں نا بن سکتے حضور سرکار آب سن آب تے حضور سرکار ایک سویر جو نہیں سن رکھ دے نیشن. ایک دھیان جوگا بھی نہیں سن رکھ رکھتے ایک بار جو تر آ گیا نا تر دو آئے تر حضور سرکار دی بارگاہ حضرت بلال نے ایک بنا کے ہزور کی کچہری پیش کر دیتا دجا لا کے رکھ لیا تے سویر ہوئی نا دوا پیش کیتا نبی پاک نے پوچھا کتنا ہزور رات رکھ لیا فرمایا یہ اپنے واسطے وہاں نے پھر اس یار سن کو جیسے جہے ہزور سرکار دے سدکے جاوا یقین حضور نے انہوں نے پڑیا ہوا سے انہوں نے رب سونے تے. پھر وہ بھی ایک دیہ بھی کرتے جب سارا مال چک کے سیکھی کہ اکبر بالگاہ حضور نے پوچھا گھر والوں واسطے کی چرمایا رسول اللہ چلا دسول وارس میں واسطے چڈا ہوں گل سمجھی ہزور سرکار دے صحابہ کئی <coughs> تو ایک دیہ دار بھی نہیں سن رکھتے کئی ایک رکھ سن کئی مہینے کا رکھتے سنتے کئی سال گت سال تو دی اجازت نہیں دتی فکیر نے کئی انہیں آئی نو نبی پاک سال کا خرچہ دے چڑتے سن اپنے گھر والوں صدیقہ نو سرکار نے ایک دا بھی نہ دینا کیونکہ صدیق دی بیٹی صدیقہ کا ایمان ہی ایڈا آٹا نہ کچیا کروا سوٹا فرن کے بڑیا نسل کے رہی بےچارے ویلے نہ سوتا نہ کھنچا نبی اب سن لخیرہ دکھا اور تینوں اور آخر مقصد دسا مومن کماندا کیوں کافر دے کمان تے مومن دے کمان فخر کافر کے کمانے کا مقصد ہوتا ہے عیاشی فخر ناز تکبر میں بڑی چیز اتنا مال میرے پاس ہے مومن کماتا ہے محل اپنے دین کو قائم رکھنے کے لیے تاکہ <تصفح> تا کسی دا محتاج نہ ہوا اپنی عزت ساما اپنا دین بچاوا جسم نو قائم کر کے رب کی یاد کران دین تے خرچ کر یہ ہے مومن دے کمان دا مقصد <مشاللہ> یہ مقصد جب شامل ہو جائے تو کمانا بھی عبادت بن جاتا ہے دوسرا کمانا ہے میں اس واسطے تاکہ کھلا کھاوا پیوا راج کے جنوب نے کھاوا پیوا ہے چنگا ہنڈاوا نیت نہ فخر غرور تے مال بوتا کٹھا کرنا نہ تے ہونا جائز پہلا عبادت ہے جائز گل سمجھی پہلا ہوں جائز حرام ہے کی جدو اے نیت بوتا بوتا بوتا بہت آئے تو میں جناب بڑا مالدار بن جا پھر خر تنا کرا اس نظر سے کمانا حرام ہے گل نہیں سمجھ لگی یہ شریعت کتاباں نچوڑ کڈ کے تین یہی کلندر اقبال فرماؤں مال را گر باہر تی باشی ہم مینو ایک پیر رومی نکتا سمجھایا جانے کی اک نا جی تین بندہ مال کماوے نا پھر رسول فرمایا یہ بڑا ہی چنگا مال ہے بندہ بھی نیک مال بھی نیک نیت کی ہوا دی گیلانے مال کماونا جہنم جائے گا اس واسطے غور فرما سد کے ایک حدیث سنا کے گل مکا دینا سنا وا بولو تو سی ذرا مدنی تاجدار نے فرمایا میں شریف دیدیس پاک لگا من دنیا حضور نے فرمایا جڑا حلال دنیا تلب کر دے نیتوں مال بہت کٹے کرن مرا یہ ہوں میڈا چودھری اللہ ہوا ہوا علیہی غدبان جدو اللہ دول جائے گارا بدھ کدب ناک جناب اس ناراض ہوا دیا گا محتاج نہ واسطے کما تاکہ او بھی کسی دے محتاج نہ ہوا علی جا رہی اپنے ہمسائ تیری مہربانی کرے دن ربار رخ چند چودویں دانگوں چمکدا گا, گا لا کے اللہ یوم القیامت مت وج ہو مل تل پدرے میں چمک, دا اے دا رخ ان چمک دا ہوئے گا ہو روزے دی نیت دی دین قائم رکھنا ہے, دین اپنا اس واسطے دعا کرو صدقہ مدینے داجدار سونے دا اللہ سونا سان اپنے رب نال یقین رکھنے چشتیا گیسٹ ہاؤس یہاں پر علماء اہل سنت کی گیسٹیں دستیاب ہیں شہر اسلام منادرے اہل سنت قطیب اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب کے ہر موضوع پر کیسٹیں دستیاب ہیں پتہ چوک اجرا شام کیم دیپالپور روڈ شام کیم ڈیزل سروس اینڈ کیسٹ ہاؤس